باب خيار العيب إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويقض النقصان وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب اچھا بھائی آج ہم خیار عیب کے بارے میں پڑھیں گے بھائی خیار عیب بھائی بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی اگر آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد آپ کو اس میں کسی عیب کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو اس, اس بیچنے والے نے مجھے عیب دار چیز بیچی ہے تو شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے کہ آپ اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں اس عیب کی وجہ سے تو یہ اختیار کیا کہلاتا ہے یہ سیارے عیب کہلاتا ہے خیار ایب لیکن یاد رکھیں والا نا خیار ایب کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے آپ کو پہلے اس عیب کا پتہ نہ ہو اگر آپ کو پہلے یا سے پہلے اس عیب کا پتہ تھا پھر کیا کر لیا اس چیز کو خرید لیا تو مولانا اب سیارے عیب آپ کو حاصل نہیں اس عیب کی وجہ سے آپ اس چیز کو واپس کیونکہ آپ کو عیب کا پتہ تھا پھر بھی آپ خرید رہے ہیں معلوم ہو آپ اسی عیب پر رضامند ہو چکے ہیں بھائی تو عیب پر مطلع ہونے کے بعد اس کو خریدنا رضامندی کی علامت ہے اب سیارے عیب نہیں ہوگا اس, یعنی اس عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتے کوئی اور عیب مل جاتا ہے بھائی پتہ لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں اچھا تو کیا مسئلہ پڑا آپ نے بھائی آپ کو چیز میں عیب کا پتہ چلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں بے کو فسا کر سکتے ہیں بھائی اچھا اور آپ نے پڑھا تھا خیار عیب مانع ہے کس چیز سے لزوم سے کیا معنی لزوم کا یعنی بے لازم نہیں ہے دائن نہیں ہے آپ نے چیز خرید لی آپ نے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا لیکن ایک دن استعمال کیا تھا مثلا آپ کو عیب کا پتہ چلا بھائی اس میں تو یہ خرابی ہے اس نے مجھے خراب چیز فروخت کی ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں وہ چیز واپس کر سکتے ہیں بیع کو فسخ کر سکتے ہیں تو دیکھو بیع کی ابتدا بھی ہوئی تھی اس کا اس کا وہ تام بھی ہو گئی تھی بیع پوری لیکن لازم نہیں اب دائم نہیں آپ چاہیں تو پسا کر سکتے ہیں بھائی مانا سمجھ میں آیا بھائی عیب کیا ہے معنی ہے کس چیز سے لزومے اب آپ کو ایپ پتا چلا تو یہ بی لازم نہیں ہے آپ اس کو پھنسا کرنا چاہیں تو پس کر سکتے ہیں اگر سے ابتدا بھی ہوئی تھی وہ تام بھی ہو گئی تھی لیکن لازم نہیں ہے بھائی اور یہ بھی یاد رکھیں اہم بات یاد رکھنا اس باب میں کہ خیار عیب میں جب آپ چیز واپس کرنا چاہتے ہیں عیب کی وجہ سے تو بائے کی رضامندی ضروری ہے بھائی بائی کی رضامندی بھائی بائے رضامند ہوگا تو چیز آپ سے واپس لے لے گا اگر بائے رضامند نہیں بھائی کہتے نہیں بھائی میرے پاس سے یہ ایپ نہیں آیا تو اب آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا تو خیال عیب کی صورت میں چیز واپس کرتے وقت یا تو بائیں کی رضامندی ضروری ہے یا قاضی کا فیصلہ ضروری اگر وہ رضامند ہے واپس لینے پر تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیتا پھر کس کے پاس جانا پڑے گا قاضی اور قاضی کے فیصلے سے واپسی ہوگی سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا اگر وہ راضی نہیں تو آپ خود بے کو پسا نہیں کر سکتے بلکہ کس کی ضرورت پڑے گی آپ کو فضائے قاضی کی قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑے گی یہ وہ سورت ہے جبکہ آپ چیز پر قبضہ کر چکے تھے لے جا چکے تھے مثلاً میں نے آپ سے ایک سائیکل خریدی اور سائیکل خریدنے کے بعد میں نے آپ سے وصول بھی کر لی اس پر قبضہ بھی کر لیا سائیکل پر اب مجھے اس سائیکل کے اندر ایک ایپ کا پتہ چلا اور یہ سائیکل میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں بیگ کو پھسخ کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اکیلا ایسا کر سکتا ہوں م, نہیں, نہیں بلکہ بائی کی رضامندی بھی م, ضروری آپ رضامند ہوں گے تو بے فسخ ہوگی ورنہ بے فص دوسری صورت سکھ کہ اگر آپ نے رضامند تو مجھے کس کے پاس جانا پڑے گا قاضی اور م, پھر قاضی اس بیگ کیا کر دے گا فصق کر دے گا بھائی فصح کر دے گا یہ تو وہ صورت ہے جب کہ وہ چیز وہ مبیعہ مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تھا لے گیا تھا اس کو اگر قبضے سے پہلے ایب کا پتہ چل گیا مثلا میں نے آپ سے سائیکل خریدی ابھی آپ سے لی نہیں ہے وصول نہیں کی اس پر ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا کہ قبضے سے پہلے مجھے پتہ لگ گیا ایجاب و قبول تو ہو چکا ہے مولانا لیکن ابھی صرف قبضہ نہیں کیا مجھے پتہ لگا اس کے کی اندر کیا ہے ایب ہے آپ مولانا قبل القبض بائیں کی رضامندی بھی ضروری نہیں ہے میں اکیلا ہی کیا کر سکتا ہوں بے کو فصاف کر سکتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آیا قبل القبض مشتری اکیلا ہی کیا کر سکتا ہے بے کو بائیں کی رضامندی ضروری نہیں لیکن بعد القبض بائیں کی رضامندی یا قاضی کا فیصلہ ضروری, عشان عشان ضروری عشان ہے بھائی تو کہتے ہیں باب خیار العیب یہ باب ہے خیار عیب کے عزت تلع المشتری علی عیب جب متلع ہو جائے مشتری عیب پر فی المبیعی کس کے اندر؟ مبیعی جب مشتری متلع ہو مگع عیب پر مبیعی کے اندر پر ہوا بالخیاری تو اس کو خیار ہے انشاء اخذہو بجميع السمن و انشاء ردہو چاہے تو اس کو لے لے سارے سمن کے بدلے میں اور چاہے تو اسے واپس کر دے بھائی میں نے آپ سے سائیکل نو ہزار روپے میں مثلاً خریدی تھی اب خریدنے کے بعد میں لایا اس کو تو اس میں مجھے عیب کا پتہ چلا اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہتا ہوں بھائی سائیکل کے اندر یہ خرابی ہے اس کا یہ وصف کم ہے لہذا آپ یوں کرو بھائی مجھے تین سو روپئے مزید مجھے دے دو واپس بھائی یہ سائیکل سات سو کی ہونی چاہیے بھائی میں عیب جو نقصان آیا ہے کمی آئی ہے اس کے اندر وہ آپ سے وصول کرنا چاہتا ہوں بھائی ایسا کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا بھائی جی بھائی ایسا میں نہیں کر سکتا ابھی تو مسالہ بتلایا متن کے اندر چاہے تو سارے سمن کے بدلے لے میں اب سائیکل رکھنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا پڑے گا سارے سمن کے بدلے اور نہیں تو کیا کر دوں واپس یہ نہیں کر سکتا کہ وہ عیب آیا ہے اس عیب کی وجہ سے جو وقف میں کمی آئی ہے تو میں کیا کر لوں رجوع ابھی نقصان کر لوں جو کمی نقصان آیا جو کمی آئی ہے وہ میں وصول کر لوں بھائی ایسا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا ایسا شاہباد بھائی ضابطہ میں نے لکھوایا تھا سمن کس کے مقابلے میں آتے ہیں اصل کے مقابلے میں آتے ہیں وصف کے مقابلے میں نہیں آتے تو یہاں وصف میں کمی آئی ہے تو اس کے مقابلے میں سمن نہیں اب سمن میں کمی نہیں آئے گی بلکہ سمن پورے ہی رہیں گے سورج سمجھ میں آ زابطہ ضابطہ یہ سمن صرف کس کے مقابلے میں آتے ہیں اصل کے مقابلے میں وصف کے مقابلے میں تو اصل کے مقابلے میں سمن آتے ہیں وصف کے مقابلے میں نہیں آتے اور یہاں وصف میں کمی آئی ہے تو سمن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لینا چاہے تو انہی پیسوں میں لے واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے ویوم سی کہ خود نقصان اور یہ جائز نہیں اس کے لیے کہ اس چیز کو روک لے امسکو کہ میں نے روکنا کی مشتری کیا کر لے مبیے کو اپنے پاس روک لے و خداً نقصان اور نقصان لے لے بھائی جو کمی آئی ہے اس کو وصول کر لے میں نے ابھی بتلایا ایسا نہیں کر سکتا بھائی صورت سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بھئی آئے آئے آئے آئے بھائی اچھا بھائی اب ایب کہتے کس کو ہیں صاحب کتاب بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ کل لوما او جب او جبا نقصان ہر وہ چیز اور جب آپ ہمارے اص بتا کے ہے ہر وہ چیز جو ثابت کرے سمن کے نقصان کو فی عادت تاجروں کی عادت میں عیب وہ کیا ہے بھائی عیب کی کیا تعریف انہوں نے ذکر کی بھائی وہ چیز جس سے تاجروں کے ہاں چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے عیب کہلاتی ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تاجروں کے ہاں مبیائی کی قیمت کم ہو کر دی ہے وہ کیا کہلاتی ہے عیب سمجھ میں آیا اور جس چیز سے مبیا کی قیمت پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو وہ मालूम معلوم ہو ایب نہیں ہے بھائی وہ ایب نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئی اب آپ کے سامنے کوئی چیز فکر ہو مالانا کہ یہ ایب ہے یا ایب نہیں آپ کے لیے پرکھنا بڑا آسان ہو گیا آپ غور کریں دیکھیں گے پوچھیں گے پتہ کر لیں گے بھئی. اس سے چیزوں کے تاجروں کی ہاں قیمت پر اثر پڑتا ہے قیمت کم ہوتی ہے یا قیمت کم جس سے قیمت کم ہو جایا کرتی ہے معلوم ہو وہ کیا ہے ایپ اور جس سے قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا معلوم ہو وہ ایپ بھی دلست. نہیں ول ایباکل فراشی بعد بلو ای باغ ایباخ کا مانا ہے بھاگ جانا بھاگ جانا بھائی قدیم زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے بھائی غلام سمجھ میں آیا بھائی جنگیں ہوتی تھیں یا ویسے زوراور قبیلے ہوتے تھے کمزوروں پر حملہ کرتے اور ان ساروں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا کرتے ان کی خرید و فروخت ہوتی بھائی جیسے چیزیں بیچی جاتی اس طرح غلاموں کو انسانوں کو بیچا جاتا تھا بھائی سمجھ میں آیا اس کے بعد اسلام کی برکت تھی ہے کہ یہ غلامی ختم ہو گئی اسلام نے کیا کیا بھائی ہر جگہ غلاموں کے ساتھ غلاموں کو تو انسان سمجھے ہی نہیں جاتا تھا بھائی اتنا ظلم ہوتا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی اسلام نے آکر کر بھائی بتلایا بھائی غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو اج خیال رکھو بھائی ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور پھر ان کے لیے بھائی مختلف طریقوں سے بھائی بتلایا گیا بھائی اس کفارے کے اندر بھی غلام آزاد کرنا ہے اس کفارے کے اندر بھی کیا کرنا ہے غلام تو طریقہ راستہ اسلام نے بنا دیا بھائی غلام آزاد کرنا بڑی فضیلت کا سواب بڑا ثواب ہے اس کی بڑی فضیلت ہے تو اس طرح ہمارا نا آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ کیا ہوا آہستہ آہستہ یہ دنیا سے بالکل ہی ختم ہو گیا بھائی تو غلام بھائی تو وہ غلام جو تھے خریدا جاتا غلام غلاموں کو اور وہ خدمت وغیرہ کا کام سر انجام دیتے تھے تو کبھی کوئی غلام کیا کرتا آخا ہاں سے بھاگ گیا بھائی اس کو کہتے تھے ابا بھاگ جانا کیا کہتے تھے بھاگ جانا آبا خاقو سے تو بھاگ جانا بھئی غلام ہے وہ بھاگ جایا کرتا ہے بھئی خدمت سے تو کیا یہ عیب ہے یا عیب نہیں کہتے ہیں یہ عیب ہے بھئی کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی بھئی اب اسے تلاش کرنا پڑے گا یا نہیں تلاش کرنا پڑے گا سمجھ میں آیا اور تاجروں کے ہاں بھی یہ عیب ہے مولانا اگر غلام خرید رہا ہے کوئی اور اسے پتہ لگتا ہے یہ تو کس قسم کا غلام ہے جو اکثر بھاگ جایا کرتا ہے تو اس کے وہ اتنے پیسے نہیں دے گا جتنے دوسرے غلام کے دے گا معلوم ہو اس سے کیا ہو جاتی ہے قیمت بھی کم ہو ہے تو کہتے ہیں ول ای باخو بھاگ جانا ول بول فراش اور بستر میں پیشاب کر دینا بھائی اچھا بھائی بستر میں پیشاب کر دینا و اور چوری کرنا صغیر یہ صغیر کے اندر عیب ہیں یہ صغیر کے اندر کیا ہیں, عیب ہیں بھائی دیکھو آپ نے غلام خریدا جو چھوٹا ہے صغیر ہے لیکن اس غلام کی عادت کیا ہے یہ اکثر کیا کرتا ہے بھاگ جاتا ہے دس بارہ سال کا موسم خریدا وہ بھاگ جاتا ہے یا کیا کرتا ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو آپ یہ بستر کتنے بستر بدلو گے روزانہ بھائی تو آپ کیا یہ عیب شمار ہوگا یا نہیں اس کی وجہ سے اب اس غلام کو واپس کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں یہ کیا شمار ہوگا عیب شمار ہوگا اسی طرح چوری کر لیتا ہے بھائی تو یہ عیب ہے یا عیب نہیں مارانا تو کہتے ہیں یہ کیا ہے عیب ہے تو یہی بات کر رہے ہیں ول ا باق واشر فغیر بھاگ جانا اور بستر میں پیشاب کرنا اور چوری کرنا یہ عیب ہے فی فصغیر کس کے اندر چھوٹے بغیر کے اندر یعنی جو بھی بالغ نہیں ہے مالم یا بلو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے بالغا پب وہ بالغ جائے پلے بھی کبھی تو پھر یہ چیزیں ایب نہیں ہتھا یو بعد بولو <الْبُلُوء> یہاں تک کہنے پھر دوہرا لے وہ بالغ ہو جانے کے بعد کیا کر لے دیکھو یہاں ایک ضابطہ یاد رکھنا بھائی سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے بھئی. قیمتی ضابطہ ہے مولانا اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے بھائی سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے دیکھو آپ نے ایک غلام بچہ خریدا بھائی بارہ تیرہ سال کا ہے مثلاً ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس بچے کے بھاگ جانے کی عادت ہے بھائی جس سے خریدا اس کے پاس ہی بھاگ جاتا تھا اب آپ کے پاس آیا تو اب یہاں بھی یہ بھاگ گیا بھاگ گیا بھائی بھاگ گیا تو اب بھاگا ہے تو یہ وہی عیب شمار ہوگا کیونکہ اس کے پاس بھی جس سے خریدا اس کے پاس بھی یہ کیا کرتا تھا یہ عیب وہیں پر پایا جا رہا تھا وہیں سے یہ عیب آیا ہے یہاں آ کر نیا عیب پیدا بھائی اگر وہاں کبھی بھی نہیں بھاگا یہاں آ کر آپ کے پاس اس نے بھاگنا شروع کیا پھر تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے عیب دار چیز فروخت کی عیب دار غلام فروخت کیا بھائی کیونکہ پہلے کبھی بھاگا تھا یہ عیب وہاں پر پایا جا رہا تھا یہ عیب تو اب اس میں پیدا ہوا ہے پہلے تو کبھی وہ بھاگا نہیں تو صورت یہ ہے کہ اس کے پاس بھی بھاگا تھا اب آپ کے پاس بھی بھاگا ہے معلوم ہوا یہ پہلے سے ہی اس میں عیب تھا تو اس نے عیب والا غلام آپ کو فروخت کیا لہذا اب وہی عیب ہے تو آپ چیز واپس کر سکتے ہیں غلام کو کیا کر سکتے ہیں واپس اسی طرح اس کے پاس بھی بھائی بائے کے پاس بھی اس نے بستر پر پیشاب کیا تھا یہاں بھی کیا کرتا ہے بستر پر معلوم ہوا یہ وہی عیب ہے تو اس نے کس قسم کا غلام فروخت کیا ہے آپ کو عیب والا لہذا آپ واپس کر سکتے ہیں تیسری صورت والا اس کے پاس بھی چوری کی تھی جہاں پر بھی چوری کی ہے معلوم ہوا یہ عیب وہیں سے آیا ہے تو اس نے کس قسم کا غلام فروخت کیا ہے بالا فروخت کیا ہے اور اب آپ اس عیب کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں اسے واپس کر سکتے ہیں دوسری صورت یہ تو صغیر کی مثال تھی مولانا دوسری صورت کہ آپ نے بڑے غلام کو خریدا بالغ کو وہ غلام جو تھا وہ اس کے پاس بھی بھاگتا تھا آپ کے پاس بھی بھاگا معلوم ہو یہ وہی آیب ہے واپس کر سکتے ہیں وہی بالے غلام وہاں پر بھی بستر پر پیشاب کیا تھا اس نے یہاں بھی کر دیا معلوم ہو یہ وہی آیب ہے وہی سے آیا ہے کیا کر سکتے ہیں واپس کر کرئی وہاں بال غلام اس نے پاس بھی چوری کی تھی یہاں بھی چوری کی معلوم ہو یہ وہی آیب ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اسے واپس تیسری صورت یہ کہ غلام آپ نے جو اس سے خریدا بال غلام خریدا یا آپ کے پاس آ کر بالغ ہوا مولانا یا مالانا مطلب بال غلام خریدا اس کے پاس بھی اس نے چوری کی تھی لیکن وہ چوری بالغ ہونے سے پہلے کی تھی اب آپ کے پاس بھی اس نے چوری کی ہے لیکن یہ چوری اس نے بالغ ہونے کے بعد کی ہے تو کیا یوں سمجھا جائے گا یہ وہی وہ آئے ہے یا نیا آئے ہے کہتے ہیں بھائی یہ وہ عیب شمار نہیں ہوگا بالغ ہونے سے پہلے جو چوری کی تھی اس کا سبب اور تھا بالغ ہو جانے کے بعد جو چوری کی ہے اس کا سبب یوں سمجھیں گے یہ وہ والا عیب نہیں ہے بلکہ نیا عیب اس کے اندر آ گیا نیا عیب آ گیا بھائی نیا عیب کیسے وہاں بھی چوری کی تھی یہاں بھی چوری کی ہے چیز تو ایک ہی ہے کہتے ہیں نہیں بھائی چیز ایک نہیں ہے اصل میں سبب بدلا تو مسبب بھی بدل گیا جب وہاں اس نے چوری کی تھی اس وقت وہ چھوٹا تھا مانا نا چھوٹا اور چھوٹا جو چوری کرتا ہے اس کا سبب ہوتا ہے بے پرواہ کیا سبب ہوتا ہے بے پرواہی چھوٹا ہے پرواہ نہیں کرتا کسی کی چیز اٹھا لی لے گیا بھائی لیکن بڑا ہونے کے بعد اب تو اسے سمجھ آ گئی ہر چیز کی اب وہ چوری کرتا ہے معلوم ہوا اس کے اندر باطنی خباست ہے اس کے اندر کیا ہے اس میں یہ خباست باطنی اس کے اندر موجود ہے مولانا تو اب چوری پہلے چوری کا سبب کیا تھا بائے کے پاس جو اس نے چوری کی تھی حالت صغر میں اس کا سبب کیا تھا لا لاپرواہی وہ صغر میں تھی اور یہاں آ کر چوری کی ہے بالغ ہو جانے کے بعد اور اس کا سبب کیا ہے خباست باطنی ہے تو دونوں کا سبب ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ اور سبب کے بدلنے سے مسبت بھی کیا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے تو وہاں سبب تھا لا لاپرواہی تو اس کی وجہ سے جو مسبت یعنی چوری آئی وہ اور تھی اور یہاں پر سبب کیا ہے قوب سے باتنی اور اس خوب سے باتنی کی وجہ سے آگے مسبت کیا آیا چوری جو کہ کی کیا آیا تو قوب سے باتین ہے سبب اور چوری ہے مسبت لاپرواہی ہے سبب اور چوری ہے مسبت تو یہاں پر سبب کیا ہے خود سے بات نہیں اور اس کی وجہ سے مسبب کیا آیا چوری تو مسبب بظاہر دیکھنے میں تو ایک ہیں لیکن میں نے ضابطہ لکھوا دیا سبب بدلے گا تو مسبب بھی معلوم ہوا وہ مسبت وہ اور چوری ہے یہ اور چوری ہے سورج سمجھ میں آ گئی اسی طرح بستر کے اندر پیشاب کرنا صغیر جو پیشاب کرتا ہے بستر میں اس کا سبب ہوتا ہے مسانے کی کمزوری چھوٹا ہے مسانا کمزور ہے تو نیند میں پیشاب نکل گیا بھائی تو صغیر کے اندر پیشاب جو ہے اس کا سبب کیا ہے بستر پر پیشاب کا سبب کیا ہے مسانے کے جب کہ کبیر کے اندر یہ بیماری ہے کوئی وہ یہاں مسانے کی کمزوری نہیں ہے بلکہ کیا ہے کوئی بیماری ہے تو وہاں بستر پر پیشاب کا سبب کیا تھا مسانے کی کمزوری وہاں سبب اور تھا یہاں کیا ہے کبیر کے اندر سبب کیا ہے بیماری ہے تو اس کا سبب بیماری اس کا سبب مسانے کی کمزوری تو دونوں میں سبب الگ الگ جب سبب الگ ہے تو مسبب بھی تو وہاں بستر پر پیشاب کیا تھا صغر میں وہ آل تھا اور یہاں بستر پر پیشاب کیا کبر میں یہ اور ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں معلوم ہوا یہ ہے وہاں سے نہیں آیا مارانا وہ اور چیز تھی یہ اور چیز ہے اچھا تیسری بات بھاگ جانا بھاگ جانا بھاگ جانا بھی اسی طرح ہے مولانا صغیر کے اندر بھاگنا کیوں ہے بے, بے پرواہی ہے کھیل کود کی محبت ہے اس لیے وہ کیا کر دیتا ہے اکثر بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اور کبیر بڑا غلام ہے پھر بھاگتا ہے یہ بھی مولانا خود سے بات کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے تو بتلائیے مولانا صغیر میں بھاگ جانے کا سبب کیا لا لاپرواہی اور کھیل کود کی محبت ہے اور کبیر کے اندر بھاگ جانے کا سبب کیا <تصفح> خوب سے بات نہیں سمجھے؟ تو سمجھنا خوب سے بات نہیں معلوم اس کا نفس شریر ہے مارانا شریر آدمی ہے یہ تو وہاں ای اور ہے کیونکہ اس کا سبب اور تھا یہاں ای اور ہے کیونکہ اس کا سبب صغیر کے اندر عباق اور ہے تبیر کے اندر ایباف اور کچھ اور کیونکہ دونوں کا سبب الگ ہے لہذا اگر مشتری کے پاس اس نے وہ بھاگا تھا چھوٹا تھا اور آپ کے پاس بھاگا ہے بڑا ہے تو کیا کہیں گے وہی وہ عیب آیا ہے یا یہ نیا ایب ہے بھائی نیا ایب ہے بھائی یہ ایب وہاں سے نہیں آیا وہاں عباق تو تھا لیکن وہ اور اباق تھا وہ صغر میں تھا یہاں قبر میں ہے تو یہ اور اباق ہے وہاں سے نہیں آیا بھئی. سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی جی تو کہتے ہیں ول ای باق واشی وس اب مسئلہ دیکھنا عبارت پہ توجہ رکھنا تو میں نے بتلایا یہاں تین صورتیں بھائی آپ نے غلام صغیر خریدا ہے اس کے پاس اس نے سراکہ کیا تھا یا بھاگا تھا یا بول فی الفراش کیا تھا صغر میں اور آپ کے پاس بھی بھائی اس نے کیا کیا ہے سرکا کیا ہے یا بھاگا ہے یا بال فراش کیا ہے آپ کیا کہیں گے وہی عیب ہے یا الگ ہے؟ عیب ہے سر اس کے پاس میں کیا تھا آپ کے پاس بھی سگر میں کیا ہے وہی عیب ہے شہب اس کے پاس بھی کیبر میں کیے تھے یا ان میں سے کوئی کام اور آپ کے پاس بھی کیبر میں کیا بھائی وہی عیب ہے اس کے پاس صغر میں کیا تھا آپ کے پاس کبر میں کیا بھائی جی؟ شاباش میں تو کہتے ہیں <تصفح> ول ایباخو راشی وارا قطوبی بھاگ جانا اور بستر میں پیشاب کرنا وارا اور چوری کرنا صغیر یہ ایب ہے صغیر کی اندر، یعنی کے اندر یعنی نابالغ کے اندر جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر یہ عیب نہیں ہے بادل بلو یہاں تک کی کیا کر لے اس کو پھر کر لے کس کے بعد بالغ ہو جانے کے بعد کیا کر لے کیا مطلب بالغ ہو جانے کے بعد پھر کر لیں دیکھو دیکھو میں نے زید سے ایک غلام خریدا ہے اور بالغ غلام خریدا ہے کس قسم کا بالغ غلام خریدا ہے تو یہ غلام بالغ زید ہی کے پاس ہوا ہے تو میں نے بالغ سے خر لیکن زید کے پاس اب اس نے چوری کی تھی یا یہ بھاگا تھا یا یہ اس نے بستر میں پیشاب کیا تھا تو اب وہی عیب یہاں ہم شمار کریں گے یا نہیں کریں گے کہتے ہیں آپ دیکھ لو زید کے پاس اس کی دو حالتیں ہیں پہلے صغیر تھا پھر کیا ہو گیا تھا کبھی بالغ ہو گیا تھا اگر صغر میں وہاں اس نے کیا کیا تھا ایم. چورے کیے تھے یا بھاگا تھا یا بستر میں پیشاب کیا تھا اور پھر بالغ ہو گیا تو وہ عیب ختم ہو گئے عیب کیا ہو گئے ایم. اب آپ کے پاس کرتا ہے تو وہ شمار نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں تو صغر میں یہ کام کیے تھے اور یہاں پر کس میں کر رہے لیکن اگر زید کے پاس بالغ ہونے کے بعد اس نے پھر یہ کام کیے بالغ ہو جانے کے بعد پھر یہ بھاگنا پایا گیا یہ بستر میں پیشاب پایا گیا یا چوری کرنا پایا گیا تو اب مارانا اس نے وہی دوبارہ کیے ہیں وہاں پر تو اب آپ کے پاس بھی کرتا ہے تو گویا وہیں سے کس قسم کی چیز آئی ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ صورت ہے مارانا کہ حتا یو بعد ہو یہاں تک کہ وہ ان کو پھر کر لے بالغ ہو جانے کے بعد ول بخار بات کرے مارا نا بس مرم اللہ علم بحقیقت القلم